الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغخره ونؤمن به ولا عليه ونعوذ بالله من شرور ينفقنا ومن صيات عمالنا من يهد الله فلا مضي إلا له ومن يهدده فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله إن سيطاد وجنس بالله ورحمد الرحيم خبر رکھو دوستوں ایک آیت میں پڑھ لیجیے فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھانے رہو اور افرہ کرنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور دوسری پر وہ دوسری آج بڑی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے مومنین سے ان کی جان جانے ان کے مال جنرل کے بندے میں خریدے ہوئے ہیں یہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں قتل ہوتے ہیں قتل کرتے ہیں تو یہ اصل میں دو باتوں کو بیان کرنے کا لگا تھا کہ اتحاد ہے جو ہے تو جہاد کو بیان کرنے کا لگا تھا کہ ساری دنیا میں مسلمانوں پر جو ہوئے مسائل ہیں اور اس میں جو الجھے ہیں ہم اور ساری دنیا میں اس وقت طاقت آق کا توازن کافر کے ہاتھ پہ چلا گیا اور اسلحہ معاشی برتری اسلحے کی برتری اس کی ہے اور اس کے آگے مسلمان دب گیا تو یہ دبنا فقط اس کے اسلحے کی برتری اور ماشی برتری سے نہیں ہوا فقط اس کے پاس لے لیگی برتری ہے ماشی پیسوں کے پاس ہے اصل کے پاس ہے جدید ترقیاں جدید کارخانے جدید چیزوں کے پاس ہیں صرف اتنی بات پر نہیں ہیں بلکہ یہ سارے جو ہیں یہ بادی اسباب ہوتے ہیں یقیناً کسی چیز کے وجود میں نے اسباب ہے ظاہر ہی مادی اسباب ہوتے ہیں لیکن ماضی اسباب کے ساتھ من اسباب ہوتے ہیں کہ وہ اگر نہ ہو تو ماضی اسباب فائدہ نہیں دیتا ایک طرف سو آدمی ہوں اور ایک طرف دس آدمی ہوں اور سو آدمیوں کے پاس وسائل بہت زیادہ ہوں لیکن چار گروہ پر ہو میں تقسیم ہوئے ہوئے ہوں آپ اسے تفرقہ اخلاف میں ہوں اور دس آدمی تو وسائل کم ہوں لیکن متحد ہوں تو یہ دس ان پر غالب لینا ہمارے یہاں یونیورسٹی میں یہ مختلف شکایات ہمارے برسوں پہنچاتے رہتے ہیں اس زمانے میں یہاں کمیونسٹوں کا بڑا بڑی جلگا جی آئی تھی اللہ کے فرض سے اللہ توفیق سے ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور اس وقت ہمیں ان کو شکست نہیں جہاں پر میں پوچھا کہتا ہے کہ کتنے کمسٹ کہتے تھے میں ہیں یعنی یار سارے جمع کرو ڈاکٹر صاحب تو پچاس ہو جائیں گے کہتے ہیں پچاس ہم اکٹھے بیٹھ کے ان میں سے کوئی اکٹھے نہیں بیٹھنے کا اس پہ کرنا کرو یہ پچاس نہیں ایک, ایک, ایک, ایک, ایک. دوسریا کہ کتنے آدمی کے کل نسی میں تین آدمی ہیں اکٹھے کر بیٹھتے ہیں کہ ہاں کٹھے بیٹھتے ہیں روزانہ بیٹھتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں ہاں یہ تین نہیں ہے یہ تحریک ہے. جو کٹھے بیٹھ رہے ہیں اپنی ترتیب اور مشورہ کر رہے ہیں سب یہ اکیلے نہیں یہ تحریک ہے ان کا کٹھا ہونا ایک بہت بڑی قوت ہے پھر مشورہ کرنا بہت بڑی قوت ہے منصوبہ بندی کرنا بہت بڑی قوت ہے یہ آگے بڑھنے کی لمت ہے हाँ! تو سب سے پہلی بات دنیا اسلام کو دنیا کفر نے تفرقہ کا شکار کیا ٹکڑے ٹکڑے کیا پہلی جنگ عظیم میں دوسری جنگ عظیم میں ترکیا کی ایسی کارکردگی اتنی ایسی پرفارمنس تھی کہ ان کو اندازہ ہوا کہ دوسری جنگظیم میں لڑ کر تو آپس میں یورپی اقوام اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ مسلمان متحد رہے تو یہی سپر پاور ہو جائیں گے وہ تو فیصلہ دنیا کی یہی ہوں گے تو لہذا ان کا خاتمہ کرنا چاہیے اور ان کا خاتمہ جو ہے وہ عسکری طور پر انہوں نہیں کیا بلکہ خلافت عثمانیہ کی خلاف کی ترسیب کو ختم کرنا اور نفاذ شریر کے ختم کرنا ہیں دو باتوں کا ان کا فیصلہ ہو پہلے اس کے لیے لالسا فریبیا آیا نے دنیا عرب میں کام کیا اور اس عربوں میں عرب قومیت کے نظریہ اس نے اٹھایا کہ تمہارا بو اور یہ ترک ہے حالانکہ ہم ملت ہے ہم قوم نہیں ہے قومیت کو اسلام نے تسلیم کیا ہے یعنی اللہ شعبہ میں قبائلہ مقبائلہ تعارف تمہارے اندر قبیلے بنائے تمہارے اندر مخلت شعبے بنائے یہ اس لیے احتارک سے تمہارا تعارف ہے قومیت کا نکار نہیں ہے قوبیت بنیاد نہیں ہمارے ہماری بنیاد ملنی ہے ہم ملت ہیں قومیت نہیں ہے ہم ملت ہیں بتانا رنگ ابو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہانی رہے باقی نہ رانی نہ ہی ملت واحدہ ہے اور بنیاد ہماری لا لا لو ملت ہے وہ نظریہ پر بنا کرتی ہے قومی جو ہے وہ علاقے کی بنیاد پر ہو جائے گی رنگ کی بنیاد پر ہو جائے گی نسل کی زبان پر کی بنیاد پر ہو جائے گی زبان کی پر ہو جائے گی. اس کی اپنی بنادیں. رنگ نسل علاقہ زبان اور ملت ملت ہے یہ نظریے کی بنیادی تھی اس کی بنیاد نظریاتی ہیں لازم صا عربیہ نے کافی عرصہ کام کیا اور کام کرنے کے بعد اس کا اتنا کام اس نے کیا ہے کہ اس نے اربوں کو اس پر منظم کر دیا کہ عرب میں یہ ترک ہیں اور عربوں پر کو حکومت کیسے کر رہے ہیں شریف مکہ کا خاندان جو کا جو حجاز کا گورنر تھا ترکوں کا عالمی خاندان کا نے شریف مکہ اس کو بنیاد بنا کر اس کے وجہ سے بغاوت کرائی اور دنیا عرب کو ترکوں کے سرنے کا نکال دیا اور خلاف اسمانیا اور ٹکڑے کپڑے کر سب سے زیادہ خراب کردار اس تاریخ میں فلسطین نے کیا تھا آج جو بھگت رہے ہیں سب سے زیادہ وہی بھگت رہے ہیں کیونکہ وہ اتحاد اتفاق تھا جس کے ہمیں تحفظ دیا ہوا تھا ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے بزرگ دادا سرگل صاحب وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بیل گاڑی کے نیچے اے اے بیل گاڑی والے کا ایک کتا ہوتا ہے وہ گاڑی کے نیچے چل رہا ہوتا ہے نہ سور بارش آتی ہے نہ کتے اس پر حملہ کرتے ہیں وہ بڑا مستی سے جا رہا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہیں بیل گاڑی کو اور سوار کو اور ساری چیز کو میں چلا رہا ہوں <سؤال> حالانکہ سارے سیٹ اپ نے ساری ترتیب نل کی بھالت کی ہوئی ہوتی ہے نہ اس پر بارش آ رہی ہے نل پر حملہ آ رہا ہے نہ اس کو گرد کتے پریشان کر رہے ہیں چونکہ ایک مضبوط ترتیب کے نیچے ہے مضبوط سیٹ اپ کے نیچے چل رہا تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اسے ناراض ہوا کہتے ہیں میں نے کہ نیچے ہٹتا ہوں یہ چلے کیسے چلیں جو نیچے ہٹتا ہے گرد ہوتا ہے کے کتے حملہ کر کے مرمت کرتے ہیں نا تو پیچھے دوڑ رہا, رہا, رہا ہوتا ہے یہ پیشاب بہتا ہوا کٹھی گراتا ہوا آگے دوڑ رہا ہوتا ہے صاحب صبح چلتا ہے کہ اوہو ہو میں نے سیٹ اپ کی کیفاظت نہیں کی ہوئی تھی یہ سب میری حفاظت کی ہوئی تھی تو احتیاط اتحاد اتفاق اسلامی وہ جگہ تھی اور وہ اکٹھا ہونا جو ہمیں اصل تھا جس کی وجہ سے ساری امت معخوص تھی اس کا خاتمہ ہوا اور جیسے ترکوں کو قتل کر کے حجاز پر قبضہ کیا شریف مکہ نے اور عرب علاقے کا لدا کیا تو انہوں نے کہا آفیر صاحب کو بلاؤ کہ میرے بیٹوں کے درمیان علاقے تقسیم کرے انہوں نے کہا آفیر صاحب کہا ہے وہ تو گاڑی منڈا ہوا تھی تیس فوٹ پہنے ہوئے پرانی بندرگاہ سے بیٹھے جہاز سے بیٹھ کر برطانیہ رخصت ہو گیا کیونکہ اس کا پروجیکٹ مکمل ہو گیا خداوت عثمانیہ کو توڑنا اور دنیا عرب کا لدا کرنا اور مسلمانوں کا ٹکڑا ٹکڑا کرنا جس کا منصوبہ تھا وہ ہو گیا اسے آسمان تھا کیا کرنا اپنے خود تقسیم کروں تو اس نے تقسیم کیے اردو نے ایک بیٹے کو دیا عراق دوسرے کو دیا سعودی رترے کو دیا سارے علاقے نکل گئے بس اردو کی جو حکومت ہے موجودہ یہ اس کے اولاد ہیں یہ باقی رہ گئے باقی نام و نشان نہ رہا اس کا تھوڑے عرصے کے بعد یار سعود نے آ کر اسے قبضہ کر لیا موجودہ جو سعودی حکومت ہے نا ان لوگوں نے شریف مکہ سڑک گزار لیے اور یہ عبد الرزی بن سعود بار آدمیوں کو لے کر آیا ہے بس اللہ شریف کا طواف نے کیا ہے اور خلاف کابوں کو پکڑ کر اس نے کہا یا اللہ اگر تو مجھے اس کی حکومت عطا فرمائے تو میں یہاں شریف نافذ کروں گی اور بار آدمیوں کے ساتھ گیا ہے اور اس نے بسرے کے اندر لیٹے ہوئے شریف بکا کو کنپٹی پر کسٹول پر لگ کر اس کو وہیں بس کینسل کیا ہے وہی خط لے کر اس سے اس کو مستعفی کیا عبد الرزیز بہت بھائی اور نے سے جنگ شروع کرا دی سارے علماء ماں دینی مدارک سب لوگوں کو جمع کر کے ان کا خاص ایجنٹ تھا کمالا تھا، ترک اس کی زرع قیادت لڑاتے لڑاتے جب ان کا اندازہ ہوا کہ سارے علماء سارے طلباء سارے نیک لوگ سالے لوگ جہادی انسر سارا کچرا کسرے, کسرے ہو گیا تو کاٹ کوٹ کر پھینک دیا ختم کر دیا اس کو نے کمالا ترک کے حوالے کر دیے پارلیمنٹ میں سوال ہوا کتنی جنگ لڑی ہم لوگوں نے اور آخر میں اقتدار کے جوالے کر دیا تو کرک میں جواب دیا ہم نے حوالے کیا ہے نا اپنے ایجنٹ کو حوالے کیا ہے جب ہم نے وہاں سے شریف کا خاتمہ کر دیا اور خلافت کا خاتمہ کر دیا تو بسا وہاں کیا رہا ایسا تاطرک نے تیس سال ترکوں کو نماز ترقیا میں پڑھائی ہے اس کو کفری عقائد اور نرزیات میں اور باقی باتوں میں تیس سال ترک بےچارے دس نمازیں پڑھتے تھے پانچ نمازیں مسجدوں میں ترکی زبان میں اور پانچ نمازیں پر چہانوں میں جا کر عربی میں پڑھتے نماز ادا اور رسم الخط اسے بدلا ترکی ترکی زبان جو ہے یہ لکھی جاتی تھی عربی رسم الخط میں اس کو انگریزی رسم الخط میں کیا ترکی سارے گزشتہ لٹریچر سے کٹ آخ ہو گیا جتنا اسلامی لٹریچر تھا عربی رسم الخط میں لگا ہوا اللہ بادشاہ کی ترتیب پر اس کے پڑھ میں صحیح ہو گئے تو وہ یہ بنگلہ زبان آج کل آپ دیکھتے جو نگر رسم الخط میں لکھی جاتی ہندی طریقے پر یہ بھی میں لکھی جاتی تھی جب انگریز نے دیکھا کہ زیادہ پڑھا لکھا مسلمان بنگال کا ہے اور یہ اگر منظم ہو گیا تو انگریز کے اقتدار کو خطرہ ہے اس کو کیسے مسلمان سے کاٹیں گے تو انہوں نے بنگلہ زبان کو عربی رسم الخط سے عطا کر دیوناگری ہندی کے رسم الخط پر ڈالا تاکہ یہ کٹ جائیں اپنے اپنی برادری کے رسم الخط سے کٹ جائیں اور انگریز یہاں آنے کے بعد عربی زبان کو ناطید کیا یہاں سے اور فارسی زبان کو نافذ کیا دفتری زبان فارسی قرار دی گئی پھر انگریزی پڑھاتا رہا یہاں یعنی تک کہ جب کام کے آدمی اس کے ہاتھ آ گئے دفتروں کو چلانے والے سفارسی کو ختم کیا پھر انگریزی کو نافذ کیا کیوں کہ کسی ملت کے لیے ایک زبان ضروری ہوتی ہے آپ سے جو کاٹا بنگلہ دیش کو کاٹا مشرقی پاکستان کو کاٹ کر بنگلہ دیش بنایا تو وہ, وہ لسانیت کے بنیاد پر کیا ہندو نے اور پین کی جنگ جیتنے کے بعد پاکستان کے خلاف بنگلہ دیش کھولا گیا بنگلہ دیش ہیل کھولا گیا جس میں خاصا فنڈ آیا کی پاکستان کو اور کے پاس اپنے کونسلیٹ بنائے اپنے ایجنٹ تیار کیے کئی پروفیسر لیکٹر, کئی پروفیسر لیکچرر اور ٹیچر جو تھے وہ کی بغ... پاکستان کے کالجن اسکولوں میں وہ ہندو تھے ان کے ذریعے انہوں نے بنگلہ بندو کا نظریہ کا پرچار کیا سات سال پینسٹھ سا اکہتر سات سال وہ ہو گئے چھ سال وہ اور اکسٹھ سات سال پرچار کیا انہوں نے اور سات سال کے پرچار کے بعد اسی بنگالی کو تیار کر کے اس نے وار کرایا وہ آپ کو تو یاد نہیں ہے ہم, ہم تو اس تاریخ کو خود گزرے ہوئے اس تاریخ سے لوگ ہیں ہم نے اس تاریخ کو دیکھا ہے کہ جس وقت ہندو کی ترکیب پر اور ہندو کے پرا بنگڑے پر بنگالی اٹھا اور اس نے یہاں مغربی پاکستان کے کئی افسروں کو دبا کیا افسر یہاں کا تھا سی وہاں کا تھا اس کا رات کو اپنے افسروں کو ضبط کیا ایسے آدھ گزرے کیوں وہ ملی چھو جو تھا پاکستان کا مطلب کیا لا لاہ لہ تو اور تمہارا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اس, اس کا لاہمہ ہو چکا تھا اس طرح اس کو مسلمان نے یہ جگہ بنگالی بنا لیا تھا اس کو ہندو نے ابھی ترغیب سے اس مسلمان کو تیرا میرا رشتہ کیا لائے لاہ لاہ کی جگہ میں بنگالی تھی پاکستانی یہ بنا دیا اس سے اور وہ اس کا سبق کر رہا تھا کئی لوگ یہاں کے سبح ہوئے ہیں وہاں اور مارے گئے ہیں تو ان کے جذباتی روپئے کفانہ چین کا رد عمل جو ہے اس وقت کے جو دانش پارتہ نے یہ کیا کہ یہاں کی فوجوں پر چڑی اس نے وہاں کچھ تو خون کیا میشے کے لیے جس وقت آپ برائی کا جواب برائی سے دیں گے تو اس سے برائی آگ کی طرح بڑھکے گی اور پھیلے گی اور ایک عظیم آگ بن کر سب کو جلائے گی جسے کہا کہ باب اللہ سیاح برائی کا جواب نیکی سے دے بحب اللہ بہن کو بہن ادا کرنے کو علی حمید اس رفیع ترا جانی دشمن طرح جدید دوست بنے گا تو برائی کے جواب برائی کے دینے, دینے سے وہ آگ کی طرح بڑھکتی اور پھیل جاتی ہے بن جاتی ہے اس روک نہیں سکتا ہے تو آج بھی تیرے ساتھ ایل نے یہی کیا ہوا ہے ٹکڑا ٹکڑا کر کے رکھ دیا اردوں کو اپنے اپنے خزانے اور تحت اور سرمایہ کے ساتھ ردر کو کیا ہوا ہے تو میدر کو پھینکا, پھینکا ہوا ہے بیچ افغانستان میں فوجی و کو تمہارے خلاف لڑا رہا ہے عراق کا کچھ تو خون ادا ہے چار اتروستان میں قبائلی علاقوں کی بمباری ادادہ ہے اور اس میں ہندو انڈیا اور انڈیا کا راہ پورا کردار کر افغانستان میں کے کانسلیٹ بنی کے مراکز بنے ہیں وہ پورا کردار ادا پورا ان کا پیسہ لگ ان کا زور لگ رہا اور جس باتی کم فہم آدمی وہ کرایہ کھائی جگہ سے لیا جا سکتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میں کس ہاتھ میں استعمال ہو رہا ہوں کیا کر رہا ہوں کس کے ہاتھ میں استعمال ہو رہا ہوں کوئی مچھر کی برادوں پچلنے والے ہم تھوڑے ہیں کوئی دینی مراکز دینی شخصیات ماہرین دانشوروں کے کہنے پر مچھرے پچلنے والے ہم تھوڑے جیسے بات ہیں کی جیسے جذباتی باتیں کسی سے ڈک ڈگی لائیوی اس کے آگ پیچھے چل پڑے ایسے لوگ کوئی کارنامہ نہیں کر پاتے کارنامے وہ لوگ کیا کرتے ہیں جن کے بڑی عمر کے لوگ جن کے دانشور بیدار ہوتے ہیں اور جن کے جوان کا بیدار ہوتے ہیں اور بڑوں کی مان کر چلتے ہیں یہ لوگ کارنامہ کیا کرتے وہ ہندو اتنا ماہر تھا کہ اس نے تک کو اگر دیکھا کہ چلا گیا تو بڑے شریر کا سارا پانی جو آ رہا ہے اس کا ممبا چلا گیا تو ریڈ کلف کو ہے ایک کروڑ روپئے زمانے میں جبکہ سونا تیس روپے تولہ تھا ایک کروڑ روپئے کی رشوت دی جی گئی اور باقی اور جو اس کے بدکاروں کا بندوبست کیا گندگیوں کا اس کو میں آدھا پنجاب اور آدھا بنگال جو اس پہ لگا کر کے دیا گیا اور پاکستان کے ایسے میں جو فوج آئی اس کی کمان جنرل گریسی کو دی جی گئی پاکستان کے حال میں دیا فوج کمان میں جنرل گریسی کے سپریم کورٹ ان کا چیف جسٹس کرنیلی عیسائی وزیر خارجہ سرد اللہ کا دینی اور دو چار مخلص آدمی جو سردار ابرب مشتر اور کائدہ میں مغربی جناح اور جاگت علی خان چند آدمی جو تھے وہ بیچ میں اور ان کے جکڑ، جکڑا ہوا پاکستان کو دیکھ فیوسا مجاہدین نے پیش قدمی کی اور کہا جنرل گرجی سے کہا کہ فوج نکال کر فوج کا حملہ کراؤ اور کہا میں تو سیکنڈل کمان ہوں کمانڈر ان تو وہاں پر ہے انڈیا میں اس نے ایک دن فوج کے بیچنے میں تاخیر کی اور ایک دن میں ہندو کو موقع مل گیا کہ اس نے شرینگر کو بچا لی جی. ورنہ مہاراجا گلاب سنگھ اپنا سامان ساری گاڑیوں میں ڈال کر اور شری نگر سے, سے بھاگنے کے لیے نکل چکا راجی محمد امین صاحب اور رحمت اللہ علیہ کا لشکر جس وقت ایڈوانس کر رہا تھا اس کی طرف شرینگر کی طرف تو اس وقت انہوں نے افواہ اڑائی کہ جہاز بمباری کر رہے ہیں جہاز بمباری کے لیے آ گئے آپ مجاجم کے پاس کوئی بندوبست نہیں تھا ٹینک نہیں تھے بمباری سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے اور وہیں پر میں رک گئے اور اس میں جو ہے تو جنرل گریسی نے پورا اپنا گناگنا اور مند ہی کردار ادا کیا اور اس بات کی کوئی تھی جی کہ کشمیر کو باہر صورت ہندوستان کے قبضے چھوڑنا ہے تو کتنے علاقے تجھے پتا ہیں کہ کشمیر جناگڑھ حیدرآباد مناؤدر بوپال کی ریاست اس جی سارے علاقوں کو جو ہے تو بانا طور پر ہندو نے لیا ہے بہت ہی تالاب ہم نے ان لوگوں کی اجازت کی ان سے ملے ہیں جو جا کر لڑے ہیں ہماری اپنی برادری میں سے رشتے داروں میں سے جو لڑ کر آئے ہیں وہ یہ سارا کام عوام نے جہاد کے جزبے سے کیا میں اللہ سے بارہ سال ہے جزبے پر آنے کے میں تو کتاب رائے